ان ن اللہ اللہم دین تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعال ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے وہلام ہے اور یہ بھی سورہ بکرا سر علبران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے آمن رسول و امام دل رب ایمانیات شروع میں بھی ایمانیات درمیان میں آیا در میں ایمانیات اس سورہ مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس کو مجھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اسلام آگے چل کر آئے تے گی اسلام فلبل امین ہو اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا وہ مختلف الدین بد یم ہوں یہ اسلام ہمیشہ سے چلا رہا ہے حضرت آدم سے اسلام چلا رہا ہے آیت الاختلاف اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں تو یہ اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اصل سبب بغیم بے دم زدم زدہ دی ارتھ ٹو ڈومنیٹ مائن یقر بے آیات اللہ ہے اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فعم اللہ سری الحساب تو اللہ تعالی کو حساب لیتے دیر دن لگے گی وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا فعم حاجو پھر اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں حجت بازی کرتے ہیں دلیل بازی کرتے ہیں مناظرے کرتے ہیں فقول تو آپ تو آخری بات کہہ دیجیے دو ٹوک فقول اسلم تو وجی علی اللہ و دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا نقل دینوں کو ول ہمارا یہ راستہ تم جب جانا چاہتے ہو جاؤ جس پگڈنڈی پر بڑھنا چاہتے ہو چلے جاؤ جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ دفع ہو جاؤ وقل اسلم تو مجھ ہی عدل و منت وکل ابوت الکتاب امدیم اور اے نبی کہہ دیجیے ان دونوں سے ان سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے یعنی یہود اور نصارہ ول اور ان سے بھی کہہ دیجئے کہ جو مشرقین عرب ہیں ابھی بقیہ عرب میں اسلم تم تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں ڈابے ہوتے ہو کہ نہیں اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں بھائی نسلم دیکھتا رہ اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے بھائی تولح نما عَلَيْكَ الْبَلَاغ پھر اگر وہ رخ پھیر لیں وہ موڑ لیں نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کی اللہ کو یہاں پھر پہچان بلا آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہماری دعوت ان تک پہنچا دی ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی اب آلے چوائس ان کا ہے آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے ولاسلوانا صابر جہیم یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے و اللہ بسیروں بلرباد باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا وہ معاملہ اس کا ہے ان سے نبٹ لے گا آپ کے ذمہ جو فرض تھا آپ اس فرض کو ادا کرتے رہیے ان ال نظین یکقرون بےآیات یکقلون بغیر حق یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور امبیات کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق وہ یکلون الزینہ یا مرون بالکش بل انداز اور قتل کرتے رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں اس لیے کہ انصاف کی بات تو پسند نہیں ہوتی کسی کو سچی بات الحق و مرن تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو انسان جو ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں تو یہاں پھر دیکھیے یہ قسط کا معاملہ آیا ہے عدل اللہ کا بالقسط ہے اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں انصاف کا جنگ کا بجانے کی کوشش کریں تو فرمایا و یکنون اللزین یا امرون من انداز تو ایسے لوگ جو کہ ایسے لوگوں کو قطع کریں بشر ہوں بے اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی اس میں تنز ہے بشارت عذاب کی بشارت یہ تنزیہ کلام ہے الایکل نذیم حب تک اعمال ہوں پھر دنیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے حنص تو یہ زوم تھا کہ ہم خادی میں کعبہ ہیں اور ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں حج کرتے ہیں ہم ان کی دعوت کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں سقایا ہے ہماری اتنی خدمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہمیں بخش دیا جائے گا فرمایا وہ سارے آمال حبت ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے اگر تو صحیح صحیح پورے دن کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ ملائق الزین حب تک آمال ہو کہ دنیا میں بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں چیریٹیبل انسٹیٹیوشن قائم کر دی ہوں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے نگاہ میں وما لحماصرین اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا الم تلازین اتو من کتاب کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا اتو مجھول کا سلا یہ جیسا کہ میں نے ارض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجھول کا صیغہ آتا ہے جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یو دول کتاب اللہ علیہ بہن اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے بابین فیصلہ کرے. سما یتم اللہ فریق و منہ پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹ موڑ لیتا ہے اعراف کرتے ہوئے یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کالو لنکارات یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بکرا میں یہ کیوں ڈٹائی ہو رہی ہے جو مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے انہیں بتایا جاتا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے لکھا یہ سود ہرام ہے کیا کر رہے ہو یہ حرام ہے کس کا میں لگے ہوئے ہو لیکن نہیں کیوں اور جاتا انسان اس کی تشخیص کر دی ذالک کا بے نہ لو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ بھر لیا ہے کہ ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کاہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی عیش خاصی کیا جاتا سکتا کرنا چاہیے وقت دیا ہی جانا ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے وہ غر رہوں ماں کالو یفتر اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افطرا کر لیے گھڑ لیے گے اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی نہ کا طور اور لاؤن لاؤ کہیں لاؤ ضمانت نہیں ہے یہ تو تمہارا من گڑت عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو پکے پیزا جمع نہ یومار بفی تو کیا حال ہوگا اس دن اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں زبان درازیاں کر رہے ہیں کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے لے یومار بفی اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ببوفیت کلفسی ماں کا سبب اور پھر ہر ذی نفس کو ہر جان کو ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی وہ لاجوز اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں یہاں ہے کل کل مال کل کہو اے اللہ جو تمام بادشاہ کا مالک ہے مالک کل ہے کل ملک اس کے اختیار میں ہے تو تل ملک کا منتشا تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ طنزلک کا بھی اور سلطنت سین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ تو و منتشا اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ تو ذل منتشا اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے بھیا دیکھ تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے اس کے دونوں مانی خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے دوسرے ایک، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے بسا اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ بیٹھتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے آسان تو ہم شعین بہ و شن الکھ آسان تکر حشعین بہ خیر الکھوں کا شعر قدیم یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو لے جین افر نہار تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر تو لے جل نہار پھر اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پیرو کر تخرج الحیا بن البیے تھے اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ تخرج البیت ابن الحائی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزہ برآمد ہوتا ہے زندہ ہے اور وہ مرغی جو ہے وہی وہ انڈا دے رہی ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ چیز چل رہی ہے تخرج الحیا بن البیے تھے تخرج المیہ بن الحائی وہ کو من تشا بغیر حساب اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب لا يتخذ یت المنون ال من دون بلون اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو اولیاء ایسا دوست جو کل بھی دوست ہو جو رازدار بھی ہو جاتے ہیں پشپنا بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک اچھا رویہ ہو ظاہری بدارات ہو آپ ان سے اچھے کلچرل طریقے پر بات کریں تہذیب کے ساتھ یہ اور بات ہے لیکن دلی محبت قلبی رشتہ جذباتی تعلق ان کی ایک ایسے باہمی مدد کا ایک رشتہ قائم کر لینا پشت پنا ہونے کا رشتہ بنا لینا اس کی اجازت نہیں ہے لا تصن علم القاطرینہ اولیا بندون علمومن اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں من یا فلزال کا فلحث بن اللہ کی اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی بقاب نہیں ہوگا کوئی رشتہ اللہ کا پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا اللہ انتقا سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا ابھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں آپ وقت جو ہے یو آر بائنگ ٹائم تو اس میں کوئی ظاہری خاطر مدارات کا مسئلہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ یہ داعش نہیں ہے ویسے یہ کہ اسی پھر آیت کے اسی الفاظ کو ہمارے ہاں اہل تشیدوں نے تقی کی جڑ بنا دیا ہے لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو اپنے عقائد بھی چھپا لو اور اس کے لیے دلیل یہاں سے لاتے ہیں لیکن یہ بالکل ایک دوسری شکل ہے کہ یہ صرف ایک ظاہری مدارات کی حد تک ایک حد تک یعنی کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگرچہ یہ یہودی جی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف لیکن یہ فس فسفہ فافو بس فہو ابھی ذرا درگزر کرتے رہو ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کوئی مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا مناسب نہیں اس حد تک مسلان بینی تو صحیح ہے لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معذ اللہ وہ حجروں کو منگواؤ اور اس میں بھی اب اور نرمی کر دی اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے اللہ سے ڈرو یعنی کسی اور سے ڈر کر خواب خواب صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ بہار ضرورت ہے کسی وقت مسلحت ہے تو کرو لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے وہی اللہ ہی مسیح اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے ان تفو مافی کم اور تر ہو اللہ یہ پھر وہی آیت آ ہے جو سورہ بکرا کے آخر میں آئے تھی للہم آباد میں معاف اللہ تمدو معافی انفو سے کم اور تفوہ کملہ یہاں باقل ان باقل تفوافی سدور کم کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے اور تبدو ہو یا تم اسے ظاہر کر دو یا لمح اللہ. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے تمہارے ظاہر کرنے چھپانے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو ظاہر کر سکتے ہو اللہ سے نہیں وہ یا معافی سماواتے وہ معافر نہ ہو اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ علیہ کل قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یوم تید کل نفس معاملت بن خیر محبرہ اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان ہر نفس موجود پائے گا حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا تو من یامل بسکالتن خیرہ مئی یامل بسکال عظرتن شرر یومت محبرا وہ من بنسو جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا اور جو بڑی کمائی ہوگی وہ بھی موجود پائے گا تبد و نو ان بہنا وہ بہ نم بحیدہ اور ہر جان یہ چاہے گی ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے میں اسے دیکھوں بھی نہ میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے وہ دنوں کو اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے یعنی تکوا رکھنا ہے تو اس کا کرو ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ وہ اللہ رعف بعد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے یعنی یہ وارننگس اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری آکمت برباد نہ ہو بار بار سمجھا رہا ہے اولن کن تم توحب اللہ یہ آیت بہت معروف بھی ہے مسلمانوں کو پسند بھی ہے ہمارے ہاں جو باز ہوتے ہیں تقاریر ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے ہو لن کن تم تو اللہ فتبنی یحب کو بلّہ این کہہ دیجیے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتب تو میری پیروی کرو میرا اتباع کرو یح بب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکس القم جنوب اور تمہارے گلاح بخش دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم تھے وہ لکیم اللہ رسول کہہ دیجیے اطاط کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فعین طب فعین اللہ اللہفرین اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے یہ دو آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں اتاد اور اتباع اطاعت اگر نہیں ہے تو تو کفر ہو گیا اطاعت تو لازم ہے لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی جو حکم دیا ہے یہ کرو آپ کو کرنا ہے اتباع اس سے اوپر کی شے ہے انسان خود تلاش کرے حضور کیا کرتے تھے اور چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کرو لیکن آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں یہ گویا کہ دائرہ میں ہو گیا جس سے محمت ہوتی ہے اس کا انسان جو ہے اس کی ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے کیا چیزیں اس کو پسند ہیں کھانے میں وہی چیزیں خود بھی کھائے اور پسند کرے تو یہ چیزیں جس کا حکم نہیں ہے جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھا ایک ہی مرتبہ آئے ہوں گے کہیں باہر سے بندو صحابی کہ حضور کے کرتے کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے انہوں نے ساری عمر پھر اپنے کرتے کے بٹن نہیں لگائے حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا دیکھا یہ کہ محمد اس شان میں تھے اس وقت تو پھر اس کے بعد اسی کو لادم کر لیا اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا کیا اس درجے میں پورا کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا یہ اتباع کا تقاضا ہے مثلاً حضور نے کوئی مکان نہیں بنایا حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی حضور نے جیسے ہی وہیں کا آغاز ہوا کوئی دنیا بھی کام نہیں کیا کوئی تجارت نہیں کی ایک ایک لمحہ ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمک وہ لگا دی کس کام کے لیے اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اس کو قائم کرنے کے لیے اب سب کے لیے تو اس مقام تک تو پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ کہ آئیڈیال یہ رہے اسی کی طرف انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے میکسمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے اپنے وسائل فارغ کرے اور لگا اس کام کے اندر تو اتباح کا جو ہے کم سے کم تقاضہ اس وقت پورا ہوگا ہاں جو حکم جو لیا گیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے اس کا تو اگر معاملہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو وہ کفر ہے لیکن اتباع اگر آپ کر رہے تو اتباح جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بند زیادہ ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع میری پیروی کرو دیکھو میں کیا میرا کیا میرے کیا شب و روز ہے کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو پر تبھی اللہ تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ گے وہ اللہ غفر الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے